to Allah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 سر ہیہ ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعده فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغواه اللّہ على محمد وعلى عل محمد كما صلی على ابراہیم وعلى علیہ ابراہیم انق حمید المجد اللہ مبارک علامہ محمد وعلى عل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى علیہ ابراہیم انق حميد المجد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 بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ويراون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ایک انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی اس عمر کے شب و روز کو لیل و نہار کو بلکہ ہر گھڑی کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیں کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت ہی وہ اثاثہ اور سمرہ ہے جو دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی پر منتج ہوتا ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ اپنے اس عمر عزیز کے ایک ایک پل کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی محبت کے حصول کے لیے صرف کیا جائے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لینا اور حاصل کر لینا مشکل کام نہیں ہے اللہ رب العزت بہت جلد اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور بہت جلد اسے اپنی محبت کا مستحق قرار دے دیتا ہے کسی دور میں مدارج الصارِ کے ابن قیم رحمہ اللہ کی زیر مطالعہ تھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے دس اسباب ذکر کیے ہیں ان میں سے آج کچھ بیان کیے جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم فرما دے اور پھر وہ اسباب جو اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیر دے دے پہلا سبب قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی ترات تلاوت قرآن کا شوق ہونا چاہیے اور اس شوق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے رب رحمٰن رحیم کا کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کی دلاوت کریں یہ دلاوت کا شوق اسی نیت پر ہو یہ قرآن پاک کلام الرحمان ہے اور میں اس کو کثرت سے پڑھوں یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا اور جبیعل امین نے سنا پھر جبیل امین نے پڑھا اور اکرم الاولین ملین محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ نے سنا یہ کلام الرحمٰن ہے کتنا عظیم اور مبارک کلام ہے ہمارے دلوں میں اس کی تلاوت کا شوق ہونا چاہیے اور یقیناً یہ شوق اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنے گا جب ہم اس نیت سے بڑھیں گے کہ یہ کلام الرحمٰن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یقیناً یہ نیت اور یہ سوچ اللہ رب العزت کے لیدا اور اس کی محبت کا باعث بنے گی رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے ما ادن اللہ علشین قرآن اللہ تعالیٰ جس شوق اور محبت سے اپنے نبی کی تلاوت قرآن سنتا ہے اس شوق اور محبت سے کوئی چیز نہیں سنتا یہ مزید اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہے دنیا اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہے مناجات کر رہی ہے فرشتے بھی امبیا مرسلین بھی صالحین بھی صدیقین بھی شہداء بھی مگرندہ ربرعزت سب سے زیادہ شوق اور محبت سے نبی کی تلاوت قرآن سنتے ہیں تو اسے آپ اندازہ کیجیے کہ قرآن پڑھنا عند اللہ کتنا محبوب ایک مشغلہ ہے اور کس قدر یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے یہ اس کی خوشی اور محبت ہی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج سجائے گا میدان محشر میں انہیں یہ اکرام دے گا دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد نے قرآن باغ حفظ کیا تھا تو ان کی تقریب اور ان کا اعزاز میدان محشر ہی سے اجاگر ہوگا اور نمایاں ہوگا یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن حافظ قرآن کو طلب کرے گا اور حکم دے گا کہ اقرا تک کہ تم قرآن پڑھنا شروع کر دو اور اوپر کو چڑھنا شروع کر دو اور جلدی نہ کرنا غرت دل کا معم تھا جس طرح دنیا میں ترتیل سے قرآن پڑھا کرتے تھے آج بھی ترتیل سے پڑھو کوئی خوف نہیں اور جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا وہ تمہارا ٹھکانا ہوگا اتنی بلندی پر حدیث میں محدے کہ بعد جنتی قیامت کے دن اپنے اوپر روشن کمرے دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اس قدر فرق مراتب جنتی یہ بھی ہیں اور جنتی وہ بھی ہیں مگر اس قدر بلندی عروج اس قدر علو اور ارتفاع یقین اللہ رب العزت کی محبت کا مظہر ہے تو ایک سبب اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا وہ قرآن پاک کی تلاوت یہ سوچتے ہوئے کہ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے اس کو خوب پڑھوں اور بڑا پستحکم تعلق اس سے قائم کر لوں ایک حدیث میں اس شخص کی ایک فضیلت مذکور ہے جس نے اپنے لیے ایک قرآن کا نسخہ چن لیا اور ہمیشہ اسی سے تلاوت کرتا رہا فرمایا کہ نو قسم کے لوگ مر جاتے ہیں قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا اجر اور ثواب ان کی قبروں میں پہنچتا رہتا ہے اور ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے ان نو افراد میں سے ایک فرد اوور رس مصحف جو اپنے پیچھے اپنا قرآن چھوڑ جائے اپنا مصحف وہ نسخہ جس سے وہ تلاوت کیا کرتا تھا وہ چھوڑ جائے اب وہ نسخہ کسی سالح شخص کو دے دیا جائے تاکہ وہ نسخ سے قرآن کی تلاوت کریں تو جب تک یہ تلاوت کا عمل جاری رہے گا اس شخص کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا یہ سارے دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو قرآن کی تلاوت بہت ہی پسند ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کا موجب ہے تو کثرت سے تلاوت قرآن یہ بڑا محبوب ایک عمل ہے یہی وجہ ہے کہ ملائکہ اللہ کے فرشتے اس تلاوت کو بڑی محبت سے سنتے ہیں جو بڑی خوش الحانی سے کی جائے اور بہترین لہن کے ساتھ کی جائے جیسا کہ اسے ابن حضیر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا کو دکھائی وہ قرآن پڑھ رہے تھے ان کا گھوڑا قریب بندہ کو وہ بدکنا شروع کر دیا اور جب ان کی نظریں قرآن سے ہٹی تو انہوں نے ایک لمبی قطار قندیلوں کی دیکھی جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے ایک سیدھی قطار زمین سے آسمان تک انہوں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا دو تین بار ایسا ہوا پھر وہ اس ڈر سے قرآن چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا پاس سویا ہوا تھا کہیں گھوڑا ان کے بیٹے کو کچل نہ دے پھر نبی نے ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑی وہ قندیلیں اللہ کے فرشتے تھے کہ تمہارا قرآن سننے کے لیے بیتاب, بیتاب تھے قرآن کی تلاوت کا عمل ایک بڑا محبوب عمل ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کا موجب ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اگر قرآن کا فہم اور قرآن پاک کے مضامین میں تدبر اور اس کے احکام اور نواہی کو حاصل کرنا درسِ قرآن میں شرکت کرنا تاکہ اپنے رب کے پیغام کو معلوم کیا جا سکے یہ اور زیادہ فضیلت کا موجب ہوگا اور اللہ کی رضا کے حصول کا باعث ہوگا اس لیے کتاب و سنت کو پڑھنا یہ ایک اہم ترین فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ فہم قرآن کی اساس ہے ہم قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھ سکتے قرآن کے فہم کے لیے سب سے قوی اساس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کی سنت اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہو جتنا تعلق ہم قرآن پاک سے قائم کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہو جتنی محبت ہمیں قرآن پاک سے ہے تو یہ عین ایک شرعی مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آدا انی ادیت القرآن مثلا خبردار مجھے اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو قرآن جیسی ہی ہے اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت جو کہ فہم قرآن کی اساس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ چار طرح کا تعلق استوار ہونا چاہیے جو نبی السلام کی ایک حدیث میں مذکور ہے نظر اللہ مغالتی فافظ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جس کے دل میں میری حدیث کو سننے کا شوق ہو حدیث کو یاد کرنے کا شوق ہو اور تیسرا تعلق یہ کہ حدیث کو سمجھنے کا شوق ہو اور چوتھا تعلق یہ ایک اس حدیث کو آگے پہنچا دینے کا شوق ہو یقینا یہ تعلق کتاب و سنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت اور رضا کے حصول کا باعث ہوگا اور یہ پہلا سبب ہے اللہ کی محبت کو پا لینے کا دوسرا سبب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی سب سے زیادہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ فرائض ہے جسے فرض نمازیں اور فرائض کے بعد نوافل نمازوں کی سنتیں ہیں دیگر بہت سے نوافل ہیں جو مختلف مناسبتوں سے اللہ کے پیارے بے نے ادا فرمائے اور ہمیں ادا کرنے کی تلسیم کی گئی رسول اللہ صبح کی حدیث ہے بلائی تقرر ہو ہی نہیں ہے بن نوافل حدیث خود اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب آتا جاتا ہے آتا جاتا ہے بن نوافل نوافل کے ذریعے نوافل ادا کر کر کے میرے قریب آتا جاتا ہے آتا رہتا ہے حت ہب باہو حتی تک اتنا قریب آ جاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی اور میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے جو بندہ نوافل ادا کرتا رہے اور نوافل ادا کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے فرمایا کہ حد ہے سما حلت یسما روبہی وہ بسارہ حلت یوب سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے بجا ہلت بجا حل تھی یب تشو اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے رجلادیمشی بیہ اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس قدر و میرا محبوب بن جاتا ہے میری یعنی بندہ کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے نوافل میں تمام نوافل کا سردار بارہ سنتیں ہیں جو نمازوں کی رواطیں قرار باتیں ہیں فجر کی دو سنتیں زہر کی چھ سنتیں چار اور دو مغرب کی دو سنتیں اور عشاء کی دو سنتیں ٹوٹل بارہ رکاعت یہ تمام نوافل کا سردار ہے اور اس سے بڑھ کر جو محقد سنت ہے ودر کی نماز جس کو پیارے پیغمبر نے کبھی نہیں چھوڑا نہ سفر میں نہ حضر میں یعنی دو قسم کی سنتیں ایسی ہیں جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ایک فجر کی سنت ہے اور دوسرا یہ فضر کی نماز یہ بھی سنت ہے فرض نہیں فرض نمازیں پانچ ہی تو سب سے محقد فرائض ہیں فرائض کے بعد جن نوافل کی تاکید وارد ہے وہ یہ بارہ سنتیں جو نمازوں کے ساتھ ہیں اس کے بعد دیگر نوافل جن میں سب سے اہم قیام اللیل ہے اور تہجد کی نماز تو جو بندہ نوافل سے محبت کرتا ہے اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ نوافل ادا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس ذات باغ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا جائے جس کا اہتمام ہمارے ہاں کم ہے ہم نوافل کا اہتمام بہت کم کر پاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ پروردگار کی محبت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں اس قدر محبت کہ بندہ نفل کرتے پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب جلا جاتا ہے اور بڑا محبوب بن جاتا ہے حدیٰ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کا کان اس کی آنکھ اس کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کانوں سے اسے صرف وہ چیزیں سننے کی توفیق دیتا ہے جس چیز کے سننے میں اللہ کی لدا ہے اللہ تعالیٰ آنکھیں بن جاتا ہے یعنی آنکھوں کو ایسی استقامت دیتا ہے کہ وہ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جن کو دیکھنا اللہ کی لدا کا موجب بنتا ہے اور اس کی آنکھیں اس طرف اٹھتی ہی نہیں جن چیزوں کو دیکھنا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اپنے ہاتھوں سے وہ صرف وہ چیزیں پکڑے گا جن چیزوں کو لینا اور پکڑنا اللہ کے رضا کے تحت ہوگا نہ کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کے تحت اور اپنی پاؤں اور اپنی ٹانگوں سے ایسے مقام پر جائے گا جہاں جہاں جانا اللہ رب الزد کی رضا کا باعث ہوگا اس حدیث کا معنی صحیح ہے صوفیہ اس حدیث سے وحدت الوجود کا عقیدہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوق کی آنکھ اور مخلوق کے کان اور مخلوق کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے وہ اخالق اور مخلوق ایک ہی ہو جاتے ہیں یہ معنی انتہائی فاسد ہے اللہ کی جناب میں بہت بڑی توہین اور گستاخی ہے بھلا اللہ رب العزت جو کہ خالق ہے مالک المرغ الملک الاملاک ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے وہ مخلوق کے ہاتھ پاؤں کیسے بنے گا کہ اللہ کے شیان شان ہے کہ اللہ کسی مخلوق کی ٹان بن جائے کسی مخلوق کی آنکھ بن جائے سب سے بڑی ذات اور پوری کائنات کا خالق جو حدیث کا آخری حصہ ہے وہ اس عقیدے کو واضح کرتا ہے لَئن وَلَئن کہ میں اس بندے کا ہاتھ اس کا پاؤں اس کی آنکھ اور اس کا کان بن جاتا ہوں اب میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا اس کو عطا کروں گا اور جس چیز سے پناہ مانگے گا اس کو پناہ دوں گا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے دو ذاتیں ثابت ہو رہی ہیں ایک سوال کرنے والی ذات جو کہ انسان ہے دوسرا عطا کرنے والی ذات جو کہ رحمان ہے پھر وحدت الوجود کہاں سے آ ہے کہ دونوں ایک ہی ذات بن جاتی ہیں حدیث کا آخری حصہ اس وحدت کے نظریے کو توڑتا ہے اور دو ذاتیں پیش کر رہا ہے کہ میرا بندہ جو مانگے گا اس کو ادا کروں گا تو ایک ماننے والی ذات جو کہ انسان ہے اور ایک ادا کرنے والی ذات جو کہ رحمان ہے تو وحدت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے پھر دوسرا جملہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں اس کو پناہ دوں گا یہاں بھی دو ذاتوں کا ذکر ہے ایک پناہ طلب کرنے والی ذات جو کہ انسان ہے دوسرا پناہ دینے والی ذات جو کہ رحمان ہے تو وحدت کا معنی ہے اپنے کہاں سے لے لیے یہ معنی انتہائی فاصل اللہ تعالیٰ کے شجہان شان نہیں ہے صوفیوں کا عقیدہ اس قدر غلیظ اور گندہ عقیدہ ہے کہ ابو جہد اور اس کے کمپنی کا عقیدہ بھی اس سے بری تھا ابو جہل کا عقیدہ بھی ایسا نہیں تھا اس لیے دنیا میں سب سے گندی اور غلیظ مخلوق وہ ہیں جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں جو وحدت الفجود اور وحدت الشہود کے عقیدے کے قائل ہیں یہ اللہ تعالی کی جناب میں پرلے درجے کی توہین ہے تو الغرض نوافل کی ادائیگی بھی اللہ رب العزت کے قروف کا باعث ہے اور بندہ جس قدر اللہ کے قریب ہو اتنا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا لا العبد تقرب ہوئی بن نوافر حتی ہو میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب آتا جاتا ہے آتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو یہ نوافل کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی حضول کی بنیاد ہے اس میں ہم خاصے کمزور واقع ہو اور صرف فرائض کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں یہ ہم سب کی کمزوری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافر کا اہتمام کریں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے حضور کثرت سے سجدے ہونے چاہئیں قیامت کے دن کا یہ اونچا مقام ان کثرت نوافر اور کثر سجود سے حاصل ہوگا جیسے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا جن کا قصہ طویل ہے یا رسول تو میری خواہش جی ہے میری طلب یہ ہے کہ اسلو کا مراف کتا کا پھر جنت اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت دیتے اس کی طلب دو چیزیں تھیں ایک جنت کا حصول دوسرا جنت میں آپ کے رفاقت کا حصول یہ دو اس کی طلب تھی کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میری طلب ہے یقیناً یہ بہت ہی اونچا مقام ہے جنت ہی بہت ہوں گے مگر جنت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محیت اور صحبت سب کو میسر نہیں ہوگی یہ بڑے اونچے جسم کے انسانوں کو میسر ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کثرت سے کبھی قثرت سجود اگر چاہتے ہو کہ یہ مقام تمہیں حاصل ہو جائے یعنی جنت بھی اور میری نفاقت بھی تو پھر میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے معنی کثرت سے نوافل کی ادائیگی کر کے کہ نوافل ادا کرو کثرت سے یوں تمہیں کثرت نوافل سے کثرت سیوس سے یہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ جنت اور جنت کے اندر میری نفاقت اللہ پاک میں ادا فرما دے گا تو یہ دوسرا سبب ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا اور وہ ہے نوافل کی ادائیگی تیسرا سبب اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی معرفت کی کلید اس کے نام اور اس کی صفات ہیں خالق کی پہچان اور خالق کی معرفت تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ایک اس کے پیارے پیارے نام وہ اللہ رحمان غفار الطواب اور, اور اس کی پیاری پیاری صفات کیونکہ اس کا ہر نام صفت کے ساتھ ہے اس کے رحمان ہونے کا معنی یہ کہ وہ صفت رحمت سے متصف ہے اس کے طواب ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور توبہ کی توفیق دینے والا ہے ہر نام کے ضمن میں اس کی صفت ہے اس کے سمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ صفت سما رکھتا یعنی سنتا ہے اس کے پسیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ صفت بصر یعنی دیکھنے کی صفت کا مالک ہے اور تیسری چیز اس کے کا پیدا کرنا اس کا روزی دینا اور جو بھی افعال اس کے کتاب و سنت میں وارد ہیں ان تمام کی معرفت یہ پر دیکار کی پہچان کی کنجیاں ہیں تو جس ذات کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور جس ذات سے محبت کرنی ہے جب تک اس کی پہچان نہ ہوگی محبت کا مفہوم تشنا رہے گا ہے اس کی پہچان اور اس کی پہچان کے بعد ان اسماع صفات کے گہرا تعلق رب اللہ عزت کی محبت کے حصول کی ایک بڑی زبردست علامت ہے دو حدیثیں ایک جامع تلجی کی جس کے علاوہ مالک اللہ علامہ ایک شخص رسول اللہ عمل کے پاس آیا آ کر کہا کہ رسول اللہ علیہ مجھے قرآن پاک کی صورت اللہ والد سے محبت ہے سورہ اخلاص مجھے اس سے محبت ہے اور محبت کا سبب یہ ہے یہ ساری صورت مکمل طور پہ صفت الرحمٰن اس میں اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے دوسرا کوئی مضمون نہیں ہے تجھے اس صورت سے محبت ہے رسول اللہ نے ساتھ رمایا حکم کئی خلق الجنہ اس سورہ کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے آپ نے یہ خبر پسیلہ ماضی دی یہ نہیں کہا کہ داخل ہو جائے گا مستقبل کی خبر نہیں تھی اللہ کے پیار نیغمبر کی ہر خبر یقینی ہوتی ہے وہ ماضی ہو مستقبل ہو لیکن مستقبل کی بجائے اگر ماضی کا سیکھا استعمال ہو اس میں تاکید زیادہ ہوتی آپ کہیں کل میں فلاں کام کروں گا یہ مستقبل ہے پتہ نہیں کر پائیں یا نہ کر پائیں لیکن آپ کہیں کل میں نے فلاں کام کر دیا یہ ماضی ہے اور اس خبر کے یقینی ہونے پر یہ درارت کر رہی ہے تو یہاں بھی ماضی کا سیکھا استعمال کیا کئی سورہ کی محبت نے تجھے جلد میں داخل کر دیا ہے یہ حدیث سی بخاری میں بھی معلّہ مرضی ہے دوسری حدیث ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ نظیر عنہ کی روایت سے پیارے بحبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا جہادی قافلہ اور ایک صحابی کو اس کا امیر مقرر کیا اور یہ قافلہ فاتح بن کر لوٹا واپس لوٹے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے شورکا سے امیر کی رپورٹ مانگی کہ امیر کیسا تھی اس کی قیادت کیسی تھی لوگوں نے کہا بڑا اچھا امیر بڑی اچھی قیادت اور ہم فاتح بن کر لوٹے لیکن ایک کام اس کا ہم نے نیا دیکھا جو اس سے قبل ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ اس نے راستے میں جب بھی جماعت کرائی سورہ فاتح پڑی اور تیر کی اختدام رکایت میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوچھو اس سے ایسا کیوں کرتا تھا پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ لأنها الرحمان لأنها الرحمان یہ ساری صورت رحمان کی صفات پر مشتمل اس میں اول سے آخر تک رحمان کی صفات ہیں لہذا مجھے اس صورت سے محبت ہے صحابہ نے نبی رحمان کو خبر دی کہ اس نے یہ جواب دیا ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خبر دو کہ ان اللہ حٹب کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگا ہے اس محبت کی احساس کیا ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص سے محبت کیوں تھی کیونکہ یہ مکمل اللہ پاک کی صفات پر مشتمل ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم بڑا مبارک ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے اور یہ معرفت اس کے ناموں کے ساتھ ہے اس کی صفات کے ساتھ ہے اور اس کے کاموں اور اس کے افعال کے ساتھ ہے لہذا جس قدر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہوگا ہم علماء سے یہ تقادہ کریں کہ اپنے دروس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کریں اللہ پاک کی صفات کا بیان کریں تاکہ ہمیں اس بیان کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو اس کے علاوہ وہ کتب پڑھیں جن کتب میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے اور اس کی صفات کا ذکر ہے تاکہ ان ناموں اور صفات کی معرفت کے ذریعے ہمیں اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل ہو اپنے رب کو پہچانے وہ رحمٰ اور ہے بڑا رحم کرنے والا وہ طواب ہے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا وہ رضاک ہے روزی دینے والا اس کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا وہ علیم و خبیر ہے جاننے والا اور باخبر ایسا باخبر ہے کہ کوئی چیز اسے سے مخفی نہیں ہے ہم کوئی عمل کریں چھپ کر کریں اعلانیہ کریں اللہ ہر عمل سے باخبر ہے تو پھر یہ معرفت اس کے کیا نتائج ہوں گے اور کیا اس معرفت کے دروس ہوں گے تو یہ بڑی کارآمد معرفت ہے اپنے خالق اور مالک کی پہچان جب ہم ایک محبت اور شوق کے عالم میں اپنے رب کو پہچانیں گے اور اس کی صفات کا ادراک کریں گے تو یقینا ہمارا یہ عمل اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا موجب ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے میری ذات و صفات کا وہ تعارف چاہتا ہے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے یقینی اللہ رب العزت کی نظا اور اس کی محبت کے حصول کا ایک بڑا قوی موجب اور سبب ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اس کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے اس کی صفات کے ذریعے اور اس کے افعال اور اس کے مبارک کاموں کے ذریعے مثلا اللہ تعالیدہ کہ یہ کام ہے ہر رات وہ آسمانِ اول پر اترتا اور نزول فرماتا ہے جس شخص کو اس کام کی معرفت ہو اپنے پروردگار کی اس فعل کی پہچان ہو کہ ہر رات وہ نزول فرماتا ہے اگر اس بات کو پہچان لے تو وہی رات کا حصہ سو کر گزارے گا تمہارا کوئی طریبی کوئی بھائی کوئی دوست ایک عرصہ دراز کے بعد دو تین گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ کہیں کہ بیٹھو میں سو رہا ہوں یہ آپ گوارا کریں گے رحمان بھی ہر رات چند گھنٹوں کے لیے آسمان اول پر آتا ہے نزول فرماتا ہے تو اس فعل کے ادراک کا مانا کیا ہے وہ نظول فرما چکا اور وہ پکار رہا حق میں مستقف ہے تو بخشش کا طالب میں اس کو معاف کر دوں حلن سائل انفروی ہے کو سائل مجھ سے جو چاہے مانگ لے میں اس کو ادا کر دوں حل من مستشف انفاشری ہے کو بیمار شفا کا طالب مجھ سے شفا طلب کر لے میں اس کو شفا دے دو حل میں مسترد انفر سکو ہے کو روزی کا طالب میں اس کو روزی دے دوں پکار رہا اور ہم اس موقع پر جو ہے وہ سو رہے ہو یا پھر بر ایاز ہم بلّہ و لاہ میں مصروف ہو تو کتنی بڑی یہ محرومی ہوگی تو اپنے پروردگار کے اس فعل کو جب ہم نے پہچان لیا تو پھر اس کے تقاضے ہمارے سامنے یقینا روشن ہوں گے کہ پروردگار پکار رہے نظول فرما چکا آسمان اول پر اس کا نظول وہ جانتا ہے وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے اور اس کے ہر صفت کی طرح اس کی صفت ہے نزول کمال کی صفت ہے ہر نقص سے پاک ہے جب وہ نزول فرماتا ہے تو اس کا عرش اس سے خالی نہیں ہوتا اس کا نزول مخلوق کے نظول جیسا نہیں ہے کہ میں ابھی ممبر پر کھڑا ہوں نیچے اتروں گا تو ممبر مجھ سے خالی ہو جائے گا رحمان کا نزول اس کا شجان شان ہے جب وہ عرش سے نیچے آتا ہے آسمان اول پر تو عرش خالی نہیں ہوتا یہ رحمان کا نظول ہے جس کی کیفیت وہی جانتا ہے ہمارا کام اس پر ایمان لانا اور ہمارا کام اس نظول کے تقاضوں پر غور کرنا کہ یہ پروردگار کا فعل ہر رات ہوتا ہے اور اس فعل کا تقاضا یہ ہے کہ ان قیمتی گھڑیوں میں اپنے پروردگار سے ہم مناجات کریں لو لگائیں اور تعلق قائم کریں یہ بڑا اللہ کے رضا کا موجب ہوگا اور یہ چوتھا سبب جب قیم نے بیان کیا اس کی مزید تفصیل پیش ہوگی اللہ پاک ہمیں ان تمام اس کی محبت اور رضا کے موجبات کو اپنانے کی توفیق رما دیں اس کی محبت کا حصولی تر حقیقت ہماری زندگی کی محنت کا حاصل ہے یہ ساری تگ و اسی لیے ہے کہ وہ ذات ہم سے راضی ہو جائے وہ ذات ہمیں اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے اس کے لیے وہ اعمال انجام دیں جن احمار کے نتیجے میں اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق رما دے بس ثفر اللہ علیہ ان الحمد للہ الحمد للّہ وسلات وسلام علیہ رسود اللہ وبائے بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحتِ کامل عجل عطا فرما دے ایک اور ہمارے مریض آتی ہے سے جہاں کراچی آئے تھے رات ایک ہفتے سے یہیں ہیں اور ہاسپیٹل میں لاقت میں رات ان کے آئساں نے درخواست کی تھی کہ ان کی صحت کی دعا کی جائے اور صبح ان کے انتقال کی خبر آ گئی اللہ تب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام لزشوں کو دور فرمائے معاف فرمائے دے اور اللہ ان سے رادی ہو جائے اور ان کا ٹھکانا جنت الفردوس بنا دے یہ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں تین اوقات ہیں ایک طلوع طلوع آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو آدھا اندر ہو آدھا باہر ہو دوسرا غروب آفتاب کے وقت اور تیسرا زوال کے وقت یہ تین اوقات ممنوع ہیں اور منع کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین اوقات شیطان کی عبادت کے ہیں اگر آپ ان اوقات میں عبادت کریں گے تو یہ شیطان کے ساتھ تشبہ ہوگا تو ان اوقات میں کسی قسم کی عبادت رواں نہیں ہے دو اوقات اور بھی ہیں ایک عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے تک دوسرا فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تھے لیکن ان دو اوقات میں یہ کراہت کی اوقات ہے ان دو اوقات میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جس کا کوئی سبب ہو بلا وجہ نماز نہیں پڑھ سکتے مثال کے طور پہ آپ عصر کے بعد مسجد میں آئیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھنے سے قبل دو رکاعت پڑھنا طیت المسجد ضروری ہے تو یہ ایک سبب بن چکا ہے کہ یہ نماز آپ پڑھ کے بیٹھیں گے عصر کے بعد مثال کے طور پہ سورج گرن ہو جاتا ہے تو سورج گرہن کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں سبب بن گیا عصر کے بعد آپ نے طواف کیا طواف کے دو نفل آپ پڑھ سکتے ہیں یا عصر کے بعد جنازہ آ گیا جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسی نماز جو بلا بچا ہو بلا سبب ہو وہ ان اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے آج کا اعلان مسجد ابو حریرا کے لیے ہے یہ مسجد نیا آباد لیاری میں واقع ہے اور یہ ایک تاریخی مسجد ہے اس لحاظ سے کہ اس کی تعمیر میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا بار بار لوگوں کی پریشانیوں کے بنا پر مسجد کو سیل کیا گیا پھر ساتھیوں نے تگ و کی پھر اس کو کھلوایا گیا اب الحمد للہ مسجد پوری طرح آباد ہے شاد ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جمعے کے خطبات دروس اور بچوں کی تعلیم کی حلقات یہاں پر قائم ہیں غالبن تین یا چار منزلہ یہ مسجد ہے اور پوری ایک شد و مت سے دعوت کا کام کر رہی ہے اس مسجد کے جو بھی اخراجات وغیرہ ہیں اور جو مدرسے میں تعلیم کا اہتمام ہے اس سلسلے میں ساتھی جو ہیں وہ تعاون کے مستحق ہیں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ انتہائی پسماندہ شمار ہوتا ہے لیاری کا علاقہ اور پھر لیاری میں مستحق جو حالات مخدوش ہیں اس بنا پر بھی ان کو تعاون کی زیادہ حاجت رہتی ہے تو آج یہ ساتھی یہاں موجود ہیں اور آپ کے تعاون کے منتظر ہیں آپ تعاون کرتے جائیے گا تاکہ اس تعاون کو مسجد کے مصارف میں استعمال کیا جا سکے تعلیمی قرآن میں اور یہ مسجد کی ضروریات ہیں اور بل وغیرہ ان کی ادائیگی میں تو انشاءاللہ یہ تعاون آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ پاک یہ تعاون کی توفیق خدا فرما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 وكل موذسة بدعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتذا ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغواه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ذنبخنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للخوم الكافرين ربرحمٰن رب خیر الرحمين اللہ منصور اسلام السلم منص المن نثر محمد صى اللہ وسلم منهم محمد علينا اللہ وسلمہ طاب الرحيم الرحمين الله اللہ